سارے بندے نہیں بندے چپ بیٹھے جڑے جڑے حضور دے ذکر دی محفل چاہ کے حضور دی انتے باس آدت دی خوشی ہے ملا جی خوشی ہے اچھی نعرے کا جواب دینا نعرہ تک اللہ محمد چار یار حاجی خاجا کتب فری۔ وہ والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آلي أصحابه أولي الصدق والصفاء فذَب الله من الشْطَار الرجم بسم اللهِ الرحمِد الرحييب منِه خللَقنا ق فيه وَيدكم وَمنه نُخدكم تارةً أخرى الله تبارك وتعالى في مخام آخر فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبزتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسحاس صدق الله مولان العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوه عليه وسلم تسلیمًا سلوك شوقنا البابا دبلند صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين و على اليك و اصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله درسنا بند ختم رن دیا لب تحيه شنا تبار قدرمت الجلل جلل هو اما نواله اعظم بران هو دل دو فرا ہے ناچیز فقیری فرماوے صدقہ کریم شفیل رحمت غریب لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جلفی امری دا نعلہ پاک قدس تسطیق کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرمائے جن دوستاں اس محفل شریفت میں کیتے ہیں النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلہ اے نکاح دے اس موقع دے اللہ رب العالمی ساتھوں کی اس محنت کوشش میں قبول شرف نصیب فرماوے جڑے دوست حضرات تصاویر تشریف لے کے آئے ہو اللہ العالمین المی حاضر ہونا اپنی بارگاہ قبول منظور فرماویں اگر تو ذرا مناسب سمجھے تو اپنی کنڈا چھوڑ کے اگے ہو کے بیٹھ جاؤ گے اگے ہو جاؤ گے میں بزرگوں والا کیا خیال نہیں وہ اگے ہو گیا نہیں جبان ہو گئے ٹیھو اگے ہو جاؤ اجیت نہیں کری دوستو میں جناب انہوں نے سامنے دی خطاب دے اندر کچھ سلاحی عقیدہ کے حوالے میں ارض کرملے ارض کر دھیان میری گفتگو سننا ان شاء اللہ جتنا وقت اللہ تعالیٰ منظور ہویا بیان ہوئے گا اگر جنابروں کی توجہ د میری طرف رہ بڑی قوی امید ہے اللہ تعالی تعالیٰ راما جی نہیں آیا جناب ہی بیٹھے ہو تشیف لے کے آئے ہو بستر نے چھوڑے کچھ نہ کچھ سردی کا موسم بھی ہے تھڈا بیٹھنا بےکار ہو جایا نہیں جائے گا بلکہ فائدہ مند اور نفع بخش ہوئے گا میں اگے بھی جنابوں نے سجھا چکیا پہلے ٹی کٹائی ہے میں گپا کیونیں چپ کراوا اگر جی جنابری نہیں سن سکتے اٹھ کے باہر چلے جاؤ تو کسی نے تکے نہیں بٹھایا اگر اتنے بیٹھنا ہے پھر اس طرح بیٹھو جس طرح دے دام بیٹھتے ہوں دے دوستو بچی دے نکاح دے موقع دے اس محفوظ کا اہتمام کیتا گیا میں اپنی گفتگو آغاز فرمانے رسول تو اس طرح کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار کائنات واسطے رحمت من کے آئے ایک ایسی بدی ہی سادہ ہر ایک بندے سمجھ چاہیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کائنات واسطے رحمت من کے آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جس ماحول جس معاشرے اندر جس زمانے جنہ حالات اندر آپ تشریف لے کے آئے انہ حالات اندر اس ماحول کے اندر بی بی دی، بالکل کوئی قدرو قیمت نہیں یا گل غور سننا بچی پیدا ہوئی ہے ماں اتنے رکھ گردن کو چٹکا دے مرور کے مروڑ کے ختم کر دیا یہ جھوٹے واقعات نہیں ہیں قرآن مجید اس کا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ فرمانا کامت والا دن ہوئے گولا تعلق بچیا اپنے دربار بلا کے پوچھے گا بن قتلتی بچی دس تین کس جرم دی وجہ ختم کیا گیا میرا مولا کنے جلال ہوئے گا کن ہزب ہوئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گی اچھی سب بن خوب کس گناہ دی وجہ سے تین ختم کیا کس گناہ دی وجہ نال سے زندہ درگور کیتا گیا کس گناہ دی وجہ نال تینوں میں ایک واقعہ کے پیش کرا بالکل صحیح پکا سند انشاءاللہ سنت تین کس جرم دی وجہ ماں کے سینے کے اتنے رکھ کے گردر مروڑ کے ختم کر دیا گیا معاشرہ سی اگر عورت عورتوں زندہ رکھا گیا ہے جانوروں کی قدر ہے سی مگر بیویا کی قدر نہیں سی. زندہ کر دینا حالات بنیو है है है دارمی شریف دارمی تیسری ہے رسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اندر ایک صحابی حاضر خدمت ہویا اپنے پرانے اس نے واقعات سنانے شروع کر دیتے اپنے پرانے اس نے آواز سنا شروع کر دیتے اپنے پرانے واقعات سنانے شروع کر دیتے رسول اللہ تعالی اللہ بارگاہ بیٹھا ہوا ہے اپنے واقعات اپنی اپنا گلان ماضی اپنے حوال اپنے دی داستان میرے نبی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہے اس داستان دے اندر انہیں کیسی داستان چھڑی امام دارمی فرمانے میرا رسول سنتا ہے حال کیا آپ کے ہاتھ کے اندر چادر سی بگے نے آپ کی داڑی تر روئیے آپ اپنے اتروا پوجتے رہے ہیں پوچھ پوجدا اے حال بن گیا سی کہ آپ دی اپنی چادر بھی اتروا در ہو گئی اور پھج گئی سی. اے حالات بن گئے سن انہیں واقعہ کیا سنایا اردیکردا یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر بچی فائدہ ہوئی جس وقت پروان چڑی تھوڑی جی دار ہوئی میں جے دوستے ول دیکھدا سی میرے دل دے اندر محبت دا سمندر موجزن ہو جاندا سی پیار دا محبت چھاٹھا پیار دا سمندر چھاٹھا ماردا سی جس وقت اسنوں میں محبت دے نال بلاندا سی بیٹا او دور کے میرے کول آندی سی میرے اندر ٹھڑ پی جاندی سی سونیا پر لوکاں دے معاشرے دے ماحول دے طانے میں ہو سکے یہ تو برداشت نہیں ہوئے کیا ہوا میں اپنی بیٹی اپنے نال بلایا بلایا جس وقت اپنی بیٹی بلایا میری بیٹی باپ سمجھ کے اپنا خیر خراب سمجھ کے میرے نال ہے اس میں باہر لے کے آیا تھوڑا جا دور تھوڑا جا سفر پہ ایک کھیا آدھا ساڈا آدھا کھی میں اٹھایا حدیث اٹھایا اس کن کے اندر پھینک دیتا جس وقت اس کنویں اندر ہے کھوتا آیا دوبارہ پھر جدوتا اٹھیے پہلے تھلے گئی پھر اٹھ کے دودھ دو دوبارہ آئیے وہ چہرہ بار نکلیا ارد کرتا سویا اس بچی نے ایک لفظ بولیا میں جس وقت سوچنا وا میری نیند حرام ہو جاتی ہے میں رات رو بے چینی کو بےچینی دسترے پاسے پرتنا وا من چین نہیں آتا میری زبان کے اندر لکھما لکھما آلہ ترین کھانے دا ایند لگتا ہے جی پتھر ہے پانی میرے واسطے زہر بن جاتا جس وقت میری بیٹی اس طرح اتنا اٹھی ہے وہ زبان سے لفظ ہوتے ہو ہو آ رہے میں, میں پیر ماریا پیر مار کے انہوں تباہ دبا میرے رسول نے جن ایک گل سنی وہ صحابی ہی والا بھی ہے میرا رسول بھی روا ہے سنا والا بھی ہے میرا رسول بھی رواں چادر میرے رسول صلی اللہ فرما ہے بچیاں قتل کر چڑ دے آدھے واسطے جہے بچے ہون گے تھا ہاتھ بٹھا گے نال کاروبار کر گے تھے کاروبار دن امداد کر کے پر جڑی بچیاں نے یہ خرچہ کرنا پڑنا ہے یہ خیال آڈے دماغ چوڑتے ہیں رب نے فرمایا فلا تختو اولاد خشی ہوتا اگلاس رب لال فرما ہے وہ او اولاد نسا اولاد نکر کی وجہ دساں مرو گے وہ تے کوش نہیں ہوئے گا روزی کا سلسلہ تنگ پہ جائے گا اس نظریے کی وجہ نو قدر کر او بلاک یاد رکھو جان پالن والا ہے دے دندر پالن والا ہے جب بچی دنیا کے دن اندر آئے گی پھر بھی پالے گا میرے رسول نے رو کے اس وقت اعلان جاری فرمایا میرے رسول نے فرمائے دروے سجنا توجو میرے رسول نے فرمان فرما جاری فرمایا آپ نے فرما فرمایا جن کے ترائے بیٹیاں ہون ترائے ایک روایت دو دی ایک روایت میرے نبی نے فرمایا ترائے یا دو بیٹیاں ہونے ان دی تربیت کی انہوں نے ہیا کا سبق دنوں گیرت کا سبق د سہارا پاک دے کردار دا نمونا اور نقشہ دعا پھر اچھا دا، تلاش کر کے پرنا دیتا، فرمایا جیدو قیامت والا دن ہوئے گفت سن اپنے نبی دے، لفظ سن اپنے رسول دے، لفظ سن کیت کی دے لفت سن کیات کی جان دے لفت سن رب دے، محبوب دے پی رسول نے اس طرح انگلوں کا اشارہ کیتا آپ نے فرمایا تیا حقیر نہ سمجھا جی تھیا نیواں نہ سمجھا جے، زلیل نہ سمجھا جائے انہوں بیکاروں بے قدر نہ سمجھا جائے آپ نے فرمایا میں محمد اعلان کر رہا و جرہ دین اپالے عزت دے نال احترام دنال پیار دنال اور استفاد پھر ادھا رشتہ کے اچھے خاردیں اندر کر دیوے ہوئے فرمایا جی جو قیامت والا دن ہوئے گا جی جو ما شردہ میدان لگیا ہوئے گا فرمایا ایسا بندہ قیامت والے دہار میرے قریب انج ہوئے گا جو اگلہ قریب اے میرے رسول <سؤال> ذات نے فرمایا فرمایا جی دو جنگل قریب نے آپس کے اندر قریب نے فرمایا فرمایا والے دن ایسا بندہ دھی آن دھی اسلامی تربیت کرنے والا نو دے اندر رونا نہیں نو بے دے سبق سکھانے نہیں گھر دی چار دیواری بٹھا کے شہزادی جنت دیا مانگو قرآن سکھایا نبی فرمان سکھایا دا سبق دیرت دا سبق دیتا پاک دامنی دا سبق دارا پاک دے پردے دا سبق دا اور اس بعد پھر کسی حیا والے گھر کے اندر پرنا درمایا قیامت والے دن میں محمد قریب ہوئے گا ہائے ہائے میں میں بیان کرا, میں خطاب میںب میں آکھاں کہ جناب والا رات نو اٹھ کے کہ پانچ سو نفل پڑھنے بڑا سلاب دا کم ہے تو صاف ہو گئے کہ اگر تین سو نفل پڑنے پی جان تین پتہ لگے گا پھر تین خبر ہوئے گی پھر تین شعور ہوئے گا گھر سو نفل پڑھنے کتنے اوکھے نے میرے نبی نے بیٹیا دی عصمت میرے نبی نے بیٹیا دی قدر میرے نبی نے بیٹیا دی شان بہان کی فرمایا پتر نعمت ہے بیٹی رحمت ہے ہوں یہ دروے رب لالمی جلا مجد کریم اپنے نبی پتر دینا تھیا نہ دا لوگوں نے آخنا سی محمد پاک نے تھیا سانا بحن کی آپ اگر آپ بیٹیاں ہوتا لگتا بیٹیا دا بھار کنٹیاں بیٹیا دیا تکلیف دلوں کی نیندرا کیں آرام کر دیا لکمیاں پتھر بنا چڑ دیا مولا اپنے اپنی ونڈ اور اپنے یار جو اتا کمال کی میرے نبی نب نے جیڑے بھی پتر دیتے نے جنابے والا بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے بچپن کے اندر ہی اونا دا وصال ہویا رب العالمین جلہ مجد کریم نے رسول کریم نے چار تھیاں چار بیٹیاں نصیب فرمائیاں ایدر ویخ نے میرے نبی نے فرمایا بیٹی راہ نہ کہوں دیئے سارا باپ اس باپ واسطے رحمت ہے جرا کل قینات واسطے رحمت کے آیا ہے سونے ہو اور نال سنو بس خدا دی کر کے توجہ میری بات نما فرماؤ میں سمجھوتے زندگی کے اندر کلام نہیں میں موقع دیکھا بس میرے ذہن دردر گل آئی ہے تو سامنے رکھ رہا وا خدا دی کر کے آنا میں خدا دی. قرآن سامنے رکھ کے گل کر رہا وا قرآن سامنے رکھ کے گل کر رہا ہاں بیٹے نال پیار کر رہے ہیں بیٹے نال محبت کر رہے ہیں بیٹے نے جوڑی گود جنر لے کے بیٹھا ہوا ہے چم اس ہے اسے کھلونے اس واسطے کھان تی کا اہتمام کر رہا ہے ہائے ہے جب جی گھر والے پترا واسطے کھلونے لے کے آئے گھر والے پترا داستے کھان پی کا سامان لے کے آئے کدے دھی واستے بھی لے کے آ میرا خوش ہو جائے گا کدی بیٹی واسطے بھی لے کے مولا خوش ہو جائے گا اللہ کی عزت کی دی قسم ہے پتر نال پیار کر رہے دھی سامنے رہا نو, نو جھولی کے اندر بٹھا کے پیار کر قسم خدا دی کر کے آنا رب العالمین بھی راضی ہوئے گدینے کا تاجدار بھی راضی ہوئے گا مینو سیت نے گان کی ھائے, سید آخر مولوی صاحب دعا کر مولوی صاحب شاہ جی خیر پتر اور نوی کیوں منگ رہے ہو اٹھ پتر نوی کیوں منگ رہے اٹھ پتر نوی مسئلہ ہے سال قسم خدا نفر گا کلیا بہ کے میرے جملے غور کری مار مار کے پہنچ گا سید نے گل کی میں کیتی ہے کہ بندہ ہے جس وقت بندہ مر فوت ہو پتر جداد سنبھال دین اسا اپنی اکانیا ہے باپ کی خبریا توجو uh <coughs> <جنبانت> <تمام باتت> <دوازم> سونے نے گل کی تھی چھٹی سید یہ ہے ہاں میں دس رہا سی جدو بندہ مر جا میں اپنی اکانے ہالے تک باپ کی خبر خشک نہیں ہویا ہوں ایک برا گریبان بان دوسرے پرا د دستوں گیر باندھ ہو ابے کا پلاٹ کتنے ابے کا پیٹرول پمپ کتنے ابے کی تھے کتنے ابے کی شاہ کتنے ابے کی تھے اب کتنے لڑائیاں ہو رہی ہوں اور جب بندہ مر جا ہے بہت ہو جاتا ہے اس وقت پتا لگتا ہے تھیاں جی قدرنا اس وقت پتا لگتا ہے پیٹیاں جی قدر کا قسم خدا کی کر کے آنا پھر پھر بھی لاپرویاں کراپ کر کے سر کی پیڑ ویخ کے پھر بھی بیوی کے کمرے میں منہ کر جاپ کو روندا دیکھ کے باپ کو ہائے ہائے کردہ دیکھ کے ماں ہائے ہائے کردہ ویخ کے وہ پھر بھی اپنی بیوی کے کمرے میں ٹر جسم خدا کی کر کے آنا چڑیا دھییا ہوتی ہیں وہاں کا پیار برداشت برداشت ہوتی, برداش ہوتی ہے اور پتر باپ مر جائے جی ہیں وہ جائیداد وارس بنتے ہیں وہ جائیدادھالتے ہیں چار بھائی ہی دل پہ ہوں چار بھائی نیا ہی ہو ہےائے ہےائے ہے ایک چھوٹے چھوٹے دو جملے بولنا رہا چھوٹے چھوٹے دو جملے بولنا رب العالمین ہے اگر میں محمد اشارہ کرتا پہاڑ فلاں پہاڑ فلاح پہاڑ،, پہاڑ فلانا پہاڑ سونے دے ہوں سونے دے ہو کے میں محمد کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے میں محمد کے پیچھے پیچھے تر رہے ہوں گے میں دی بارگاہ دے اندر آل میں تصورات تی ربھا ا دے یار نو یتیم تے غریب تاں بنایا ہی ا دے یار نو یتیم تے غریب تاں بنایا ہی محمد یتیم بھی محمد ظاہر طور تے غریب بھی اگو جواب ملیا اگر میں یتیم تے غریب نہ بناندا یتیم ماں تے غریبا دے نکرے بیٹھ کے رونا سی کون ہے ہے اسا یتیم دے غریب بنا کے دوسرا جملہ سن ذرا جگر تھام کے سن ادھر سونیا میرا مدینے دا تاجدار ہے دا والی ہے جی رب نے کل آیات بنائی ہے جڑا جی اشارہ کرے چند پھٹ کھٹ جنا جڑا اشارہ کرے ڈبیا ہوا سورج پیچھا مر آئے پر سدکے جا زمانے نے وہ میلہ بھی ویخیا وہ حالات بھی ویخے وہ منظر بھی دیکھا کہ جنوب کائنات سہارا سلام اللہ تعالی علیہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سد کے جدو میرے میرے نوی سر سرکار دی بیٹی زہرا سلام اللہ تعالی علیہ جنہوں رب سلام بھیجا ہوے جنہ دی روح رب العالمین فرما ہوئے جامد والا دہار ہوئے گا ماشرد کا میدان ہوئے گا نفسہ نفسی ہوئے گی نفی وا بھی ہوئے گی یار یار چھوڑ جان نو بیلی, بیلی چھوڑ جان گے دوستوں دوست چھوڑ جان گے چگری یار چگری یار تو جا ہوحبت کرنے والے محبت پھل جان گے عشق کرے عشق پھل جان گے دیوانے دیوانگی پھل جان گے یو مئی قیامت والے دی بچے بھی جقدم ماشرتی ماشرتی کے بچے بھی پورے ہو جان گے دے میدان دی ارش دی دی دیا تنہائی ارش دیا گہرائی آواز اٹھے گیار سورکم اپنی نظرہ نیویاں کر لو اور نظر نیمیاں کر لو وہ بلی ہو نیمیاں کر لو او انسان ہو نظر نیمیاں کر لو ہو تو اب سا اپنے سر جکا لو خیر ہے میدان کا ماحول شخصم بدل کیا ہے شخصم تبدیل کیوں ہو گیا ہے پتا چلے گا زہرا پاک سواری جا رہی ہے سیدائے کینات کی سواری جا رہی ہے شہزادی جنت دینا شہزادی کی سواری جا رہی ہے ظہرہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ ستر ہزار حوران دے جھرمت دے اندر و جنت دے اندر تشریف لے کے جان گیا او عظمت والی و شان والی و مقام والی او رفعات والی بے مثال بی بی جس وقت آب دا نگاہ نگاہ ہویا قینات نے منظر دیکھیا و جبریل جنہ دے دربا دردہ دربان ہوئے اسرائیل جنہ دے دربار دا نوکر ہوئے جنہ دے حیاء دا احترام کروا مدینہ دا تاجدار اشارہ دنال سورج اور چاندی اتے قدرت رکھن والا ہوئے پر جدو زہرہ پاک دا نکاح ہویا نکاح تو بعد رخصتی ہوئی ہائے ہائے کائنات نے منظر بیکیا کہ زہرہ پاک انہوں جہیز دے اندر ایک مسلح ہے ایک بسترہ ہے لوٹا ہے چکی ہے حال میں تم کو رات جا کے مولا کی پارکا اندر ارج کی ربا سمجھ نہیں آتی کہ شینشاہ ہوے کہیں نہ بارش ہوے کہیں نہ مالک ہوے پروستی شہزادی دا کس وقت نکاح ہو ہوئے سادہ اور جب داسول سالان دینا گریبان دیا, دیا بچیاں جدو رخ ہونیاں ہونیا سن کے اترو بگ جانے سن نے رونا نے لانا سی, سی. سی. ہائے, ہائے فلانی دی دھی دی شادی ہوئیے کو اتنا سامان سی کمرہ بھرا گیا اسان سی کہ گھر بھرا گیا پر جب میں اپنے ماپیا کے بوے تو اٹھ رہی ہوں میرے کوئی نی میرے کو ڈنر سیٹ کوئی نہیں میرے کوئی نہیں میرے کو دنیا کی بن سویاں سیا کوئی نہیں میں اپنے چار کی بیٹی کی شادی اتنی مختصر اور شادی بنا کے تعینات دیاں. مسلمان غریب تھی آنے. او اکھا دے, دے رخستی او مسلمان کیوں بیٹیوں رویا جی سمجھا جی سا وہ نکاح ہو رہا ہے وہ جیوی مدی نے تاجدار نے اپنی شہزادی دا نکاح بھائے بھائے بھائے. طرح کرو کوئی تک کو لوشن وغیرہ نہیں پیا خیر توج آئی میںقی کی گل سمجھا تقریباً آپ میں ہوں جی گل لگیا یہ کوئی کہنا اس لگ بھگ لگ جانا ہے تسلی بیٹھنا میں جی تو گل پوری کرا گا، تو غور کرنے، پھر میری جی پچھلی گل کی سمجھ آئی جین بہ گئی نہیں بیٹھی غور کرے تو دوبارہ پھر سواد کر دوستو میںگلی <متحدث> دوسری گل سن لگا نا حوالے مثال دینا مثال گل بزرگ فرماندے ذہن نشین ہو جاتی ہے ذہن نشین تو نیند کا تو کوئی پروگرام نہیں اگر سونا ہے نا جنابر نے آرام فرمانا ہے تو تصا پھر اس طرح کرو مجھے وقت دس دو دس پندرہ بھی پچی سا ازارا کر سب چھیتی چھتی نال اپنی گل وہ نہیں دیر چوری کر رہا خیال ہے اگر نہ پھر یہ ہے اگر جناب نے نیند کرنے کی کوشش کی پھر میں سپیکر چھوڑ کے شہر دے اوتے آ جا سکے سکار سرکار دیارہ تو ہو رہی ہے سمجھ آئیے جناب ادھر عقیدہ عقیدہ میں کل بھولیا نہیں ہے گل بالکل مجھے یاد ہے میں صرف چاہنا بھی گرزی نشین ہو جائے عقید <laughs> گا عقیدہ اس کا تعلق تعلق کس لگ اور نتیجہ پیش گا تو جائے ایمان گرم ہو جائے گا عقیدے کا تعلق کس دسا بار میرے چلو صحیح ان شاء اللہ اور بہت دور تک چلیں ہے تو بڑی گلان سویا گہری بڑیا مطلب بھی بھی ہو پکی دبا والیا بھی ہو تسلی عقیدے کا تعلق ہے بولو دل اعمال جہے ہیں تعلق کس ہے بولو ایک بار بول کوئی نہیں کچھ نہیں ہونے لگا ہےزاد یا نہیں سمجھ آزاد کی چادر آخد چادر ہیر اک نک آ زبان آدھے آزاد گل سمجھ رہی عقیدے کا تعلق کس ہوتا ہے دل آمال کا تعلق Hmm! نال سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا تالا نہیں آمال کا تعلق دل نال نہیں اعمال امال تعلق دل عقیدے کا تعلق نال نہیں کیوں عقیدے کا تعلق دل نال کیوں آمال کا تعلق آزاد کیوں جوڑیا ہے گھن والی ہے ہی ہے ادھر دیکھو ایک بندہ ایک ہاتھ بڑھ دیا ہاتھ نہ بندہ جہ نہیں رہا رہتا اگر کٹ دیتے جان کچھ ختم کر دیتے جان بندہ ناکے سے ضرور ہوندہ ہے پر زندہ ضرور رہ سکتا ہے پر دیلتی دی ایویں تھوڑی جی نکر بہت دیتی دی جاوے کا سمجھے ہیں کٹ دیتی جاوے دستو بندہ زندہ رہ سکتا ہے بولو تے صحیح بندہ زندہ رہ سکتا ہے نہیں ہون میں سمجھانا کہ رب نے عقیدے دا تعلق دیلے نال کیوں احمال ذا تعلق اعزان کیوں جوڑے آئے اگر نہ نا ہوں ناقص مگر زندہ رہ سکتا ہے یہ میں عمل اگر کمزوری اور کمی رہ جائے بندہ مسلمان رہ سکتا ہے پر آجرا دل ہے نکر وڑ دے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اگر عقیدے ویچ مانا جی اور اولاوی پہ گیا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا اقیدے کا تعلق ہاتھ او نا کن ہے دل جوڑ ہے گل بھی سمجھو سو اس جوڑ ج لی ہوں اپنا خریدا سمجھو توجہ دور دولو سبحان میں یہ موت دو ترائے تھاوا سے بیان کر دے چوتھی تھان تے سامنے پیش کر رہا ور کرو میں جدو گل تقریباً یا منٹے گھنٹے مکاوا گا دو نا اس گل کو مکاوگا پھر دوسرے پاس آوا گا پھر میں پوچھا گا بھی دسو کی محسوس کیا ہے؟ ہے, گل مشکل تھوڑی دی, تھوڑی دی, بس توجہ کرو گے آپ اور گل تو نکل جا گے سوکھیاں گلا ہونی نی بھی تمہیں سمجھ نہ آج وہ بھی سمجھ آئے گی توجہ ہے <تصفح> ہوں میں جس جملے کو لے نو کے اگے ٹورنے نقتے کھڑنے نے وہ جملہ کہہ رہا ہے کہ سڈے نبی دا وجود جنتی ہے رل کے بول پو کیونکہ مسلسل بولنا پینا میرے نبی کا وجود جنتی ہے لو یہ جملہ بول حدیث تو سابت کرنا وا اس باتوں گلوں گلیں کٹتے جا گے فکیران کے جوڑے کا صدقہ توجہ ہے نا سجنا زراعدہ بولو ربلا فرماند ہے من ہے فلکنا کمپ مو ہے کم ہے سجنا دروے مولا کا پورا بول منہا من منہا خلکنا مولا پہلا فرمانا اصا جیڑی تھان ت جڑے ختا زمین زمین جیڑی مٹی پیدا کرنے منہا خلکنا زمین دے ہسے تو اجود بنا وہ ہے اسی تھان بل اسے توٹے بل لوٹا چڈنے قران دی آیت نے دسیا بندہ جیڑی مٹی نال پیدا ہوتا ہے جیڑی تھا تو مٹی لائے کے مولا تھان بنا دفن ہو جا سنو, سنو, سنو یہ قرآن دی آیت قرآن دی آیت دو نال پڑھنا وا اس بعد نتیجہ سامنے آ جائے گا سجنا درمیش یہ قرآن دی آیت ہو گئی اگے سنو میں جنابے والا بخاری پڑھن لگا وا اے بخاری شریف یہ ویخن چھوٹی لگ رہی ہے مگر دھوری نہیں ہے یہ پوری دی پوری ہے اے جو نی فرمائی بولو نا سبحان اللہ اے بخاری شریف ہے اندر میرے رسول اللہ تیو مری وسلم نے فرمایا, فرمایا آجا میرا گھر جا رسول اللہ ہے آ میرا گھر ج رسول اللہ میرے نبی دی قبر شریف ہے لے کے فرمایا آ جڑا ممبر ہے فرمایا دنیا دی تھان نہیں ہے اے دنیا دا ختا نہیں ہے ماں بئی نبئی رو اے جنت کے ٹکڑے ٹکڑا ہے جتے میرا نبی دفن ہوا ہے وہ جنت دے کے ٹکڑیا ٹکڑا ہے پرا فرما ہے کنا جتے دفن ہونا ہے جیتوں پیدا ہوتا ہے اسی تھان سے دفن ہوتا ہے جیتے میرا فنویا وہ دنیا دی تھان نہیں وہ جنت دا ٹکڑا ہوئے پتا لگیا وہ ترے میرے نبی کا وجود دنیا دی مٹی نال نہیں بنیا جنت دی مٹی نال بنیا نتیج نتیجا کے نو سونےس سن لو یہ بخاری دی اے بھی بخاری وسلم نویل نے میم ابو بکر ہمر مٹی پیدا فرمایا نو ابو بکرو ہمر مٹی پیدا فرمایا اے یہ دروازے قسم خدا دی ہوں حدیث پاک قرآن دی آیت رلائی پتا لگیا نبی دا وجود جنت دی مٹی نال بنیا تھے میرے نبی نے فرمایا میں ابو بکر امر اکے مٹی بنیا پتا لگیا ابو بکر کا وجود وی جنت دی مٹی نال بنیا اے عمر دا وجود وی جنت دی مٹی نال بنیا ہے میں عقل دے کوڑے آخلا وا چلو مٹی جنت کی میں جے تو محمد محمد گل سنو تیرا اچھی بات نہیں بولو نا سمان نبی نے فرمایا ماں بینا بیتی جنت جنت ایک میرے کہ لگا آخلا ہے اسان نبی کو جی ہو جبی کا وجود بھی مٹی بنے ہوئے ساڈا وجود بھی مٹی بنے ہوئے میں آخیا جلیا یاد رکھ لے مٹی اندر بڑا فرق ہوتا ہے تیرا وجود اے دنیا کی مٹی روڑی محمد دا وجود جنا دل فردوش سجنا دردوکھ بولو نا سجنہ سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا ہوا اور ہوا جی نبی دا امتی, دا امتی دا نبی دا امتی دا فرق جنہیں جنا دنیا دا تے جنت کا ہے اے محمد دے مصطفی دے دوسرے نبی آم بندے کابی کا نبیا نے سمجھ لی ایک ہولیل پیش کرنا وا کہ نبی دا وجود جنتی ہی آتا ہے توجہ ہے جرا دکھل سبحان اللہ ادھر درویش دوجی تریل دین لگیا وا قرآن کھولیا ہے تو اکثر سامنے کوئی دھوکھا نہیں کوئی فراڈ نہیں توجہ نہیں فرمائی نے درخرا سبحان اللہ پڑ پڑھ کے گا ویخ میں جناب والا سورتارسلیم آپ سرکار نے جدو خواب ویخیا ہے خواب دیکھا ہے نبی دا خواب تیرے میرے خواب وگو نہیں آتا نبی دا خواب ادھر دیکھو ہونے دا کہ تیرا میرا خواب نبی دا کھا بھائی خدا کیوں اے کیوں کا رات بھی اج کھولنا ہے بولو نا سبحان ادھر ویخنا سجنا کھا وی کے اپنے بیٹے نیبا کر رہے ہیں اپنے بیٹے نو کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو وفديناه وفديناه بزبح سن سونے ادھر قرآن سن مولا تالا دا ادھر ویخنا سجنا حضرت ابراہیم خرید اللہ سنا تو اے ایو نہیں رو پیش کر رہا وا نکتا کھڑا لگا درویش حضرت سلام نے اپنی اکھان پٹی بنی ہے اسماعیل علی سلاسلام لٹا کے کتوں چھری چلائی ہے کتوں چھری چلائی, چلائی ہے آپ نے سمجھائے شاید بیٹا جی باہ ہو گیا ہے پر جدو اکھا تو پٹی ہٹائی ہے دمبا جبہا ہوا پیا ہویا جبہ ہوا پیاوے مولا فرما و ہو پے مولا فرما جاجو عظیم کیوں فرمایا کیونکہ دنیا کا دمبا نہیں سی جنت داسی توجہ جنت داسی ہوں گل میدان چی جنت داری وہ دمبا جنت داسی جنت درد کی ربا اگر فیدیا دینا ہے وہ جنت پھر پتہ لگیا وہ نبی دا وجود جو جنتی ہے تا فدیا بھی جنتی دے دیا یہ گل جناب سمجھ آ گ اگر جلنا قرآن سنا ماں در اضا اخنا بولونا سبحان اللہ آج میں راز کھولن لگیا کہ میرے مدینے دے تاجدار نے کنکریانو کلمہ پڑھایا کنکریانو کلمہ پڑھایا راز کیے کیویں پڑھایا ہے کیویں پڑھایا ہے اج قرآن سنا ناما در اضا بولونا سبحان اللہ ادھر بیخنا ہون میں اس سپارہ پہلے تئیسواں کھولے ہوں میں جنابے والا سولہ سپارہ کھول رہا وا سورت تا ہے سورت تا ہے سورت تا ایک پیار کی گل کر جاوا سورت تاہا کدو ناظل ہوئیے وہ جدو مولا نے قرآن نازل فرمایا میرا مدینے کا تاجدار راتا جاگتا ہے دہار تبری کرتا ہے پتھر برداشت کرتا ہے آفرا نے تانا مارا کہ رب نے محمد دے اتنے قرآن نازل کر کے اور چھڑیا ہے جب یہ کل نے تانا ماریا ہے میرے نبی کا دل رنجیتا ہو جائے مولا نے فرمایا پورا سونیا یہ تیرا میرا پیار ہے تو پتھر کھانا ہے جیتے تر قدم لگتے ہیں میں اسم تھان یہ میرا پیار ہے تو پتھر کھانا ہے جیتے تیرا میری خاطر پتھر کھانا ہے جیڑی تیرا قدم لگتا ہے قسم اٹھا لینا یہ پیار دیا گلان ہے پر جا قرآن نادل کیا ہے یہ تینا کرتے نازل نہیں لوگوں کی ہدایت واسطے نادل درچی وا دل بولو نہ میں جی گل ہوں خورانے مزید چو کھن لگیا وا سنیا جی حضرت موسا کریم دا واقعہ تے تساں سنیا ہوے گا واقعہ سنیا ہوگا دروے قسم خدا دی اور باب سیدنے فقیرنوں شیر پڑھنے تے نہیں سکھائے قرآن تے نبی دا فرمان پر نہ سکھائے آئے اے در بیخنا سجنا توجہ مولا تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید اندر بیان فرمان دا ہے موسیٰ قلیم دا واقعہ بیان فرمان دیا ہویا موسیٰ قلیم دا واقعہ بیان فرمان دیا ہویا اے مشہور گل جنہوں آپ بنی اسرائی بنی اسرائیل نو لے کے دریا پار کیت مشہور واقع لشکر آئے گوتے دوائے مولا نے مولا نے سرائیو لے کے اگے پہنچے ایک تھان ٹھہر گئے آپ نے فرمایا تسا اتر رکو میں تے واسطے دور پہاڑ تور پہاڑ تاستے شرا اسلامی قانون لے کے آنا وا آم سرکار گئے ہیں جب واپس آئے میں کیا ہے امت بچھڑے دی امت بچے دی پوجا کر رہی ہے ہویا کی سی نے سونے کا میدان نے سونے دا ایک بچا تیار کیتا ہے بچا تیار کیتا ہے جادوگر مٹی جدو منہ میں پائی ہے انہیں باہ کرنی شروع کر دیتی ہے انہیں بولنا شروع کر دیتا ہے حضرت منہ کریم اللہ علیہ تو تسلیم تشریف نے پتا لگیا مشرک ہو گئی ہے یہاں نے بچے دی پوجا شروع کر دیتی ہے بچہ سونے کا پر بولی جا رہا ہے بچہ سونے کا پر بولی جہی حیرانگی علی بات آپ نے سامری آنچ مٹی پائی ہے مٹی کتوں آئی سی قرآن بیان فرمایا رسو فرمزو ہاو کدا لکھا قرآن درد بیان فرما ہے آدھا لالا میں حضرت جبریل دی گھوڑی جڑی جنتی ہے وہ جبریل دی گھوڑی ویسا ہے جڑی تھاں تے قدم دی ہے وہ زمین خوش خوش زمین پکے زمین ہریالی ہو دی ہے جنابے والا سبزہ گل سمجھا جی سبزہ اگر تھا سر سبزو شاداب ہو دی ہے منو پتا لگیا یہ پیروں وچ کمال ہے یہ پیروں وچ کمال جی لگتا ہے جنت بھی جوائی سی میں اندر دی مٹی اٹھایا یہ منہ پایا ہے, موں میں چپایا ہے جو کہ جنت وجود نال جڑی مٹی لگ گئی ہے اندر اندر بھی زندگی دی طاقت آ گئی ہے پایا ہو گیا ہے اے بولنا شروع کر دلیہ درویخ اے درویخ اس مٹی کمال یہ نہ کیوں آ گیا ہے جواب نہیں ملے گا وہ جنتی جنتی گھوڑی کے پیروں گئی ہے مٹی زندگی وہ تیرے میرے نبی دا وجود بھی چنتی ہے اگر کنکریاں لگتا ہے کنکریاں بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نظر ہے بولو نا اللہ قرآن بیان فرما رہے کھوڑی جنت کی پیرا دال جہی مٹی لگ گئی ہے کمال جا سکتا ہے بلا محمد ہاتھ لا کے کنکری نلما بھی پڑھا سکتا ہے سن سن سونے اگے سن اگے سنجو گور کر ایک سوال پیدا ہوئے گا غور کریا جی غور کریا جی سوال پیدا ہوئے گا جی جنتی جنتر جان گے اللہ رب ال ان شاء اللہ ان شاء دس دکھا جنت دے گا تنت جنت کا اثر جنت کا اثر تیرے میرے پہ یہ ہے کہ جنت کے اندر تینوں نیند جنت چ نیند نہیں ہے جنت چ نیند نہیں ہے جنت سی نہیں ہے تھکاوٹ نہیں نیند نہیں ہے سوال پیدا ہوئے گا نبی کا وجود تو میں جنت و جا گے وجود دنیا کا ہے جنت بچ جا گے جنت کے ماحول کا اثر یہ پینا ہے کہ نیند نہیں نبی کا وجود جنتی ہے نوی دنیا اندر آیا ہے پر ستا کیوں ہے نیند کیوں آئی ہے ان کا جواب ماں بخاری دے گیا ہے آپ نے فرمایا درویش میرے نبی کا فرمان ہے تنا مو آئی نہیں والا فرمایا وہ دنیا والے یاد رکھیا جے میں محمد دیا اکان سوندیاں نے پر دل نہیں سوند کیوں وجود بجود بندی ہوا ہوں رات کھلے گا ہوں رات کھلے گا کہ تیرا میرا خواب تیرا میرا خواب تیرا میرا خواب خواب ہوتا ہے پر نبی خواب وحی خدا کیوں ہوتا ہے سونیا یہ دروے خواب دل کی اکھ ویختی ہے جسم والی اکھ نہیں دل اکھ اک وی دل جدوں سونے اکھ بھی سوندی سویا نو فرم سوندیاں میرا دل سو جائیے سجنا درد نل بولو نا سبحان اللہ ادھر ویخنا اگے سنگے جان ہو کہ جنتی جنت جان گے ایمان سادہ جنتی جنت جان گے جدو جنتی جنت دے اندر جان گے جنت دے اندر پشاف نہیں جنت دے اندر پخانا نہیں جنت دے اندر بدبو نہیں جنت دے اندر فلیتی نہیں تو میں پشاب پخانا کرنے پر جدو جنت بچا گے جنت دے ماحول کا اثر اے پینا ہے تیلوں مینو پشاب پخانا نہیں آنا آن بدبو نہیں ہر اپنے آپ ہی ختم ہو جانی ہے پر صدقے سد کے سجنا تیرے میرے نبی دا وجود جنتی ہے سوال پیدا ہوئے گا نبی نے پیشاب شریف کیوں فرمایا ہے نبی نے پخانا شریف کیوں فرمایا ہے وہ سونے میں دے دینا وا اس واسطے کہ دنیا ماحول دا دنیا دے ماحول دا اثر سی امت طریقہ دسنا وگر نہ تیرے میرے نبی دا وجود جنتی ہے تاں کر کے اور تیرا میرا پیشاب پلی تو نہ ہے نبی دا پشاب شریف پاک ہے یہ درویخ تیرا میرا پیشاب بدمودہ رو نہ پر جیرا میرا نبی ہے میرے نبی دے پیشاب شریف چو پدمو نہیں آ دی خشبوں آ دے ہلے یادہ دے دے سنو سو توجہ میں حدیث پاک سنا توجہ ہے بولو نا میں حدیث پاک میں حدیث پاک سناناواں الخصائص الکبرہ شریف دے اندر خاتمت الرحمات امام جلال سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپ بیان فرماون دے ہیں اماں عائشہ صدیقہ پاک دی غالبن لونڈی پاک او فرمودیاں نے نبی پاک مدینے دے تاجدار بیت الخلاء جنو لیٹری نا کہیا جاندا ہے تشریف لے کے گئے باہر آئے لونڈی پاک نے سوچیا میں اندر جا کے ویکھنی ہاں کہ جدو نبی سرور سرکار پیشاب شریف آگے واپس آتے نے بے پل کا ماحول کیا ہوتا ہے و جنابِ مالا لونڈی پاک فرماؤ دیاں میں جدو اندر گئیاں بہر آکے فرماؤ دیاں نے واللہِ لَبْ عَرَا شَيَا اللہِ انیاء جے دو رائحة المسکے فرمایا میں جدو اندر گئیاں میں نو کوئی شای نظر نہیں آئی جنت میں نو کوئی شای نظر نہیں آئی ہاں کسطوری دے ہلے سے بھلے نظر آئے لے خشبو کستوری خشبو اٹھی نگر آئی ہے وہ سونے پشاب سے پلیت ہوتا ہے خشبو کدھر آ گئی نے وہ جواب ملے گا وجود دنیا کی مٹی بنیا ہے نبی دا وجود جنت کی مٹی بنیا ہے جنت چ بدبو نہیں ہے پسم خدا دی کر کے آنا وا وہ جی شہ میرے محمد کے لگ جاندی ہے وہ خشبو آ ج ی بات بولو ساڈے نبی, نبی دا وجود جنتی میرے بار رل کے بولو ساڈے نبی دا وجود بولو ساڈے نبی دا وجود جنتی ہے ہائے ہائے سونے ادھر قسم خدا دکھ کر کے اج دنیا دل دے ماسن اج دنیا دل دینی ہے سرخیاں پاؤڈروں اج دنیا دل دینی ہے فانی حسن نے مک جان والے فنا ہو جان والے رول جان والے حسن والے کسے مک ختم ہو جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں وہاں کا نام مٹ جا ہے آ اس نبی نال پیار کر. شریف نو مولا پاک بنایا ہے وہ جن پی لیا اے رب العالمین مین کی خیرت گوارا نہیں کر دی اور سو دخ اندر نہیں جائے گا مولا گولا چنگت دے چھوڑے گا سجنا دروازہ بولو نا اللہ گلان سن دیا اور وہ پتہ بھی نہیں لگنا پہ یقم خطاب ختم ہو جانا ہے وہ سجنا ہے دروی ایک حسین نبی گل سنا درد بولو سبحان اللہ ادھر ویخنا ادھر ویخ میں سورت ہے سورت یوسف اور سپارا لمبر ہے ادھر ویخنا سجنا رب دا نبی ہے حضرت یوسف علیہ تسلیم ایک چھوٹی جی گل کر جاوا سات کمرے بند تالے لگے ہوئے ادھر جبانی ادھر بھی جوانی ادھر عورت ادھر مرد عورت آخری قالت ہائی تل جلدی کر جلدی کر میری تمنا پوری کر دے آباد سات کمرے نے جوانی ہے جوش ہے خوش نے رکاوٹ بھی نہیں ہے پر ایک بڑی پیاری جی آواز دی ہے بی بی پرا ہو جا مو رب کا ڈر لگتا ہے یہ آواز عام بندے دی نہیں اے رب دے نبی یوسف علیہ السلام دی ہے ہاں سجنا ادھر میں ہر ویلے گانے سن سن کے کڑیاں دل جوڑن جوڑے اس زمانے کے کمینے ہوں سڑکوں سے چوکا نکل نکل کے عورتوں تک اس زمانے دے کتے ہندے نے عورت دعوت دے برائی کی آ کے بڑا ہو جا من رب کا دا ڈر لگتا اے یہ نبی ہوں نے یا نبیا دے سچے بارس ہوں سونے دروی سمجھو اور کرنا جلدی اور کرلد کتاب مکانا توجہ ادھر ویخنا سجنا مولا تالا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر سے گل بیان فرمایا ادھر ویخنا جتوں جناب یوسف علیہ سلاتو اسلام نے ٹھکرا دیتا دہمت بھی لگ گئی اتے گل کر آپ سرکار نے جدو فرمایا بی بی پرا ہو جا بی بی نے آخیا ہے یوسفا اگر میری گل نہیں مننے گا میری سہیلیاں عزت بھی اسلام رو فرمایا اگر میں بل <سؤال> نہیں ویسنا اگر میں میںریت نہیں ری سہیاں اندر اگر میں بل ویخ لینا پھر میری نسل دے اندر پت نہیں رہی تو سجنا دراخلا بولو نا سبحان اللہ خیر سونیا آپ تے تحمد بھی لگ گئی آپ تے تحمت لگ گئی تحمت بھی لگ گئی, گئی. وہ سجنا کروڑ نما ایک پاسے برائی کا کر خیال نفل پڑ کے بارگاہ نہیں ہونا سجنا تلا بولو نا سجنہ سبحان اللہ ادھر ویسنا سجنا توجہ مولا تارا قرآن بیان فرما ہے بیبیا نے تانا مارا ہے ن فرما ہے بیبیا نے تانا مارے ہے وہ نوکر تشک ہو گئی گلام تشک ہو گئی پچھر بچر بشر پچھر بشر بشر بچر رٹے لائے نے کیوں دیکھ آج نہیں سی ہائے ہائے لفظ سنیا جی دیکھا جو نہیں سی کر کے رولا بکڑا دیکھا نہیں تک جگلا ہے وہ جلی ورگیا نے یار بخڑا تک لیا کو چڑھ کے آخری نے چپ کر مہرے علی اتنے جا نہیں سوچو ایور کرے کتوں تانے بج رہے میرنے بج رہ سجنا جناب زلخا پاک بڑی پریشان ہوشان جڑا مکھرا آپ تکیائی بھی تکا دے جا مکھرا آپ دیکھ آئی بھی وکھا دے آپ نے جنابے یوسف نے اسلام ارد کی الج تو تری میں کریم کریبپ کا بیٹا ہے کریب دد کا پوسرا ہے تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی کریم ہے تیرا دادا بھی کریم ہے تیرا پر دادا بھی کریم ہے عزت دا خیال نہیں تحمت لائی ہے ترمت لائی ہے مہربانی فرما اپنا آپ نے فرمایا ٹھیک دیاں دیا لاؤ لا نے ہاتھ کے اندر سیب پکڑا دیتے فری آ گئی ادھر میں سجنا حدرت ہے بولے ہی سنا تو تسلیم نے جدو اپنا چہرہ بے نقاب کیا اپنا چہرہ بے نقاب کر کے گزرے نے قرآن بیان فرما ہے مل رہو رحوتان جنوب نے یوسف نویا ڈگ پے او چیاں چل گئیاں انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیاں خون بگ گیا او پتہ ہی نہیں رہا کی دا کی ہو گیا بشر بچر روڑے پان والیا نوکر نوکر دے رولے پان والیاں نے یہ بشر نہیں یہ فرشتہ ہے وہ دروے ہے دروی ہوں جی گل دس لگا سی سلادو اسلام مصر دیا اور اپنیا انگلوں کٹیاں پر سن کے جا میرا نجپال محمد دے آسمان کے چن میں مکھرا نہیں صرف انگلیا ہے اپنا کلے بار دے بولو نا سبحان اللہ. اگے چل وہ کئی آگ دا دماغ خراب ہے مدی کا تاجدار سن لا سا تمان مدینے کا دا تاجدار مدینے دا تاج تاجدار مدینے دا تاجدار دا, تاج دا نوکر حوصل برا بھی سن ل سوناو پیر باہو دا شیر کرا دکھ دن سبحان اللہ فرمایا سیل سن فریادی او پیرا دیا پیرا والے سن فریادی پیڑ پیڑا میری عرض سنی کن تھر کے پرانے جتے مچھر پیر جلانی وہ مہبو بے سبانی میری خبر لیو جھٹ کر کے بتنے لگتے تر کے بولو جنتی نبی جنتی ہے جب میاں بیوی بی لڑائی ہو جاتی ہے میاں آپس لڑائی ہو جائے بجڑی گھر والی بےجا اپنے خامن کے نام لڑتی ہے ان کی لڑائی جنت کی جنت کی ہ سن, سن کے سن کے آخری اور جلیے دنیا والی جہی بیوی بی ہے انہوں آخری لڑنا یہ تنگ نہ کر کرا سدا کول رہنا ہے اخیر میرے کول ہی آ جانا ہے اخیر میرے کول ہی آ جانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے وہ سات آسمان پار جنت اٹھے بہ کے بول چال دنیا کے اندر گیڑا ہو رہا ہے سن لے سن لے سن سنیا سن کیوں جواب ملے گا وہ جنت دا وجود ہویا جنت دا وجود جو ہویا وہ جنت دا وجود سے لڑائی ہوے ستویا سمان سے سن لےتی محمد پاپ یہ دروے یہ درویش چین جن جنت دیا ہوراں میرے محمد کے گلام بلال تربان روضہ رسول اللہ تشریف فرما ہو کے تو میں پاک پتن کے اندر بہ کے پکاریے وہ گلاما کی فریاد بھی سن سکتا ہے امداد واسطے بھی آ سکتا ہے جو ہے تیرے میرے نبی کا وجود کیا ہے, ہے؟, ہے؟ نبی کا وجود ہے. جنتی ایک بار باما کڑھ کے بولو نا تیرے میرے نبی کا وجود ہے. جنتی, جنتی, جنتی ہے, ہے. سنو. سنو. سنو. سنو. سنو. جنتر جنتر دنیا دے. جدو جنتر جنتر جنتر سو مرداں جنوت کن مردوں سو مرداں جنو تاقت میرے رسول نے فرمایا رب العالمی مینو دنیا دے اندر چالی جنتی اندازہ کرو کن مرد جنگ طاقت ہوگی ہر مرد ہر مرد میرا نبی فرماندہ میرے چالی ہر مرد نو ادھر چالی سو ادھر چالی کن بن گئے بولو تو صحیح ریاجی کچی ہوا کن آدھار بن گئے بن گیا بولو بن گیا چار دے چار ہزار بن گیا چار ہزار بڑھ گیا اگلی گل کر بن گیا ہوں ویخنا یہ ہے دنیا کا کامل مرد ہوے اگو پھر سو مرد جن کی طاقت جنت دنیا کے دن کامل مرد ہوے طاقت کی طاقت کنی دنیا کے دن اندر کامل مرد ہوے ان طاقت کی ان دن ان طاقت کنی ہوتی ہے سونا خطاب فرما رہے ہزار میل دی مسافت لڑائی ہو رہی ہے مسافت لڑائی ہو رہی ہے آپ اپنی مشاہدہ فرما رہے پھر پچھاؤ پھر پچھاؤ سو مرمر ایک جنتی سو مرد جیت چالی باغ والے آئے چار ہزار بن گئے ایک مرد کھول طاقت ہوندی ہے وہ کامل ہو گئے تھا ایک ہزار میل کی مسافت کو دیکھ سکتا ہے سونیا کہ تیرا میرا نبی چار مردان چینی طاقت قسم خدا دی کر کے نا وہی لے کے کائنات پیچھے رہ جائے گی میرے محمد کی نگاس میں پارچلی چلی جائے گی کنے منٹ لگے تقریباً اپنا پونا گھنٹہ یا تقریباً گھنٹے لگ بھگ لگے ہوں یہ سڈے نبی تل کو کیا بیان کیا تسان گج واج کیا آخنا ساڈے نبی کا وجود ساڈے نبی کا وجود جنتی ہے میرا جی کرد آلہ ایک شیر پڑا تو پھر دوسرے پاس آواز سبحان اللہ سارا حضرت آدرت ہے ان کے سار کو رج میں ہو ان کے سار کوئی رج میں ہو جب یا کے ہے سب غم بھلا دے جب یا غم بھلا دیے ہیں اور میرے کریم سے اگر حور, دیئے کی خیال ہے بس کتاب روک دران تو بولوان قرآن خاص جر توجہ کرانا ادھر اکھرال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا بائی سماسی پارا کھولیا عظیم شان والا نبی شان والا نبی, شان والا نبی ہے گل کربی وجود بھی جنتی نبی خوانی لاوا واہ نبی وی بول وی کتوں آئے سو سو سنو, سنو, سنو, سنو تو جنت جا جنت ما شاء اللہ جو چاہو گے توجہ او, او کمینا کون ہوں جی نام محمد آلی اس چاہیے چاہو گے ہا جو چاہو گے ہا جو چاہو گے ہا زر میں جنت چ گئے جو چاہیا ہے اوی ہوا ہے ترے میرے نبی وجود جنتی میرے نبی نے جیوے ہے مولا دا کا خران سرمایا والا سو کر سونیا آسمان آسمان سورج پچھا موڑنا پیا پر تین راضی ضرور کرنا ہے تیرے میرے نبی دا وجود جنتی ہے دنیا دے اندر تیرے میرے نبی نے جو چایا ہے مولا نے گھر چھوڑیا ہے لہ حرت بولو لہدرت ہو پھر سنو گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ساڈے نبی کا موجود جنتی ہے میرے نبی دا وجود بھی جنتی ہے گل بھی جنتی ہے وہ جڑا بنا لا ہے وہ بھی جنتی بن جاتا ہے ہاں سجنا ادھر میں کیونکہ جنت عورتاں نے وہ آزاد نہیں ہیاں لگتا ہے وہ جہی دنیا کے اندر جنت کی بھی ہوا پھرن والی نہیں ہوئے گی او بھی انج پڑتے بین والی ہوئے گی جی سارا پاکستان سبحان کہ مولا تالا دا قرآن فرما ہے بھائی سب سپارا کھولیا ادھر ویخنا سجنا مولا تالا دا قرآن وقرنا في بوت كل ولا تبر جنا تبر د الجهنية الأولى أقي منقال هااتلك تيعون الله ورسى إما يريد الله يدهبكو جسا هذا البيت وط إ قتهرى كنا ماطنا في بوت كل من النيات الله والحك إ الله كان التييف الخبي جو ہے ذرا بولو نا سمان اللہ آ ہوں تیر میرے واسطے جنتی پیغام سناو جنتی پیغام توجہ ہے جنتی پیغام مولا پہلا سرو وہ جی جنتی ہوتے ہیں جنتی پیغام ٹھر کے سنتے جن کی طبیعت تو قرآن تو نستے وہ جی جنت مولا حسین ورگے وہ ٹوٹے ٹوڈے ہو کے بھی نوکے قرآن پر سناؤ چھوڑ درویخ سجنا مولا دا قرآن بولیا مسلمانوں دیا بیبیاں حکم آ گیا جو ہے مسلمان بی حکم آیا کرنا کرنا فی بوت گھر پہنا گھر پہنا گھر سجنا وہ جڑی پڑھائی بیبیا نو کرو باہر لیا پڑھائی نہیں جانتے وہ جہی پڑھائی ہوئے گی وہ بیبیا گھروں بار نہیں بلکہ نو بار ریافی آئے تھے توجہ کرے آ جائے بکر نفی بجو گن والا تم رجن تم روا بیان کی پہلی گل گھرا میں پہلی گل گھر بولر رجنا تمہر رجن جیت لولا زمانہ چاہیے والے کم نہیں کرنے کیا مطلب بے حیائی، نہیں کرنی اپنا حسن نہیں وکھانا اپنا شگار نہیں وکھانا اپنا وجود نہیں وکھانا سرخی پڑہ چوکا دسویاں چاہی مشہور داستے درمیخ تصویر چوکا سے نہیں جگانیا اے سب چہالت سب چہالت اے تو پتا لگنا ہے علم نہ علم ہوے پر بی سکھایا جائے بشانہ بشانا جہالت نہیں کر کے مشکل کشا دے گیا ایک حنفی حنفی محمد نہیں کلما کتا فٹے محمد مشتبہ دا مذہب نہیں کلمہ محمد مذہب مذہب ہنفی گل سمجھ تو بار بھائی مذہب ہنفی کیوں آخیا سانبی آدمی نہیں آزہب کا مانا ہوں را کیا ہوتا ہے راہ اصل مذہب کیا ہے ہنفی اور منزل محمدی منزل محمدی ہے مذہب حنفی ہنفی محمد تک پہنچنے بھی تر مکے کا امام لبیا نہ تر مدینے کا امام لبیا امام کہہ لیا دا کا امام مامے آزم منیفا کتنے دیا سن بولو چھال مار کے آدب کہروازے دیر آیا جا دیار ٹپ کے اصا امام چنیا کیوں اصا باد میرے نبی, نبی نے فرمایا شہر دروازہ میرا نبی کتنے مدینے درویز توجہ نبی کتنے والی جر بابوا میرا نبی فرمایا میں ادم کا شہر علی اس دروازہ ہے علم دا شہر کتنے مدینے کے اندر علم دا دروازہ کتنے خوفے کے اندر اصاب تا کر کے تو چھال مار کے نہیں جانے دے دروازے والے پاسوں ہیں سمجھاوا کی کیاارے نماز ہے ڈرن والے رب کا خوف رکھ والے وہ گل وکری ہے فرما اس کو اٹھ کے جڑے اندر کے کوڑے کے منافق ہے نا اال کبھی واسطے بڑی ہے کیا ہے بڑی گل کر چک گا پر سر تے کدے کپڑا برداشت کرے گا کن من وزن لد دو چک لے گا پر سر تے کپڑا وہ بولو سر تے کپڑا برداشت نہیں کرے گا ایک کھوتا ہے تو بھار پاؤ جویں بھار پے جاؤ گلت کھلتی جان گیا جیسے بھار پاؤ گلت کھلتی جان گیا مولا پرمادہ نماز بڑی بھاری شاید ہے کھلو گے دلت جو ہے کہ نماز کے سو بارے بول رہا وا میں کوئی خبر ہی نہیں پتہ ہی نہیں بارے بول رہا ہوں کہ یہ دروے خوران فرما دا بھائی نہ Muhar... لکھبی نماز بڑی ہے اندر کوڑے منافکا واسطے کھوتے باہر لدو لیا جان گیا کئی ایج دے بھی ہیں چار ہے نہ تم سدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یو کرتے نہ کھلتے رات سربستہ نہ یوں رسواری ہوتے توجہ ہے قرآن سناوا توجہ نال بولو اللہ اولا تعلی قرآن فرمایا کرب لال تسن خیرانا بنایا تو بازارہ واسطے نہیں بنیا وہ بازاریاں بازار واسطے آدیا نے جنت دیا ہورا مکسور بزاریاں بازار واسطے آدیاں نے پر جڑیا جنت دیا ہورا آر مکسورا دن وہ گھر اندر درپین والی آدیا نے وہ سجنا یہ گھر کیوں بھٹایا ہر ایک کترا موتی نی بنتا موتی وہی بنتا ہے وہ جا سی قید چار دیواری اندر آیا ہے ہر ایک ماں کا لال لال بابے فرید ورگا نی بنتا بنتا ہے شرم و جگ آخ بابا گندے شکر شکر شکر دی نظر میں دیوانا تیرا وسدال رل کے پڑھ لیجیے بولو نا سبحان بابا گنجے شکر کر کرم دی نظر میں دیوانا تیرا تیرسدار رویہ سانا بابا گنجے شکر کر کرم دی نظر میں دیوانا جو ہے نا سجنا ذرا زخر بولو نا سبان سنو قرآن دی آیا تم سمجھو مولا قرآن کے اندر فرماؤں ہے ہیا دی گل پہلا کی تھی گھر در بیٹھ کی گل مالو کی تھی پھر مولا نے فرمایا وَا وَا <زکاة> قرآن دی سنو میں دوبارہ گھر پہ پہلی گل کو مر رجنا تب رو جل جا نہیں دلولا خیر تل ٹکر ٹکنا نا ادھر بے اسم خدا لکھ را پڑن والی ہوے پر اج نکلے کہ خیر میرے مل ویكے رب روزا منہ مارتا بیبی ہیا والی اج دی میرے ہو خیر دی نكاہ نہ پوے قسم خدا دی فرشتے بھی آتے سلام بھیجتے فرایا واقعی منسولہ نماز کی گل تیجی تھاندے پرتے کی گل پہلے کی پردے کی گل پہ کی اسلام کی تلک ہونا ہے جنا رویا رنا کٹیا تبلیغ تبلیغ کرو بیبیا نمایا پڑھاؤ مولا فرما دیا نمایا پہ دی اندر بہنا پہلے, پہلے منسولہ مولا نے نماز کی گل پہلے کی گھر کے بعد چیز پہ بٹھایا تاکہ دنیا رو پتا لگ جائے والی والی گی پردہ خدار سن لوگ میں اللہ فرما پردے والی گلب رسول ہی ہے اگر گل ہوگی رب رسول گل مننی پڑدے والی گل رب نے الگ دسیا ہور پردہ توجہ نہیں فرمائی توجہ ہے ذرا جوکہ بولو نہ سبحان اللہ ہودہ ہو ہور ہے درویش اسلام بی نو گھر کے اندر کیوں لکا ہے چھپا ہے جڑیاں بازار دردان جنیا جنابے والا اپنا حسن اپنا دیو سا اپنی بھاوا اپنا چہرہ پرے والے چمکتے تھمکتے کپڑے بیروں رو دیا قسم خدا کی گو دن والا شیر اجوبی ورگان بابے فرید وحمد حسین علی او ماما دی گو دی دائے و زندگی دے سائے تھلے نہیں مولا کے دے قرار دے سائے تھلے گزاری توجہ درد نا در وی سجنا دماغ خراب ہے پڑ جان دماغ تھا تو تل جانا ہے آخر بیبیاں گھر دن بہ گئی یہ مس جان گیا مسلمان مسیا چنگیا نے آئے آئے پر خوشیاں چنگیا مکھو مشیا چنگیا نہیں خوشیاں چنگیا نہیں اگر گھر کے اندر بہن گیاں تو چلو من لینا مس جان گیاں پدارا چان گیا تو خوش خوش جان گیاں پر سجنا در ویش دماغ خراب ہے گھر بیٹھی ہوئے اپنے شوہر دی خدمت کرے گرا کی خدمت کرے باپ دی خدمت کرے آخر نے اندر حق ماریا گیا ہے اندر حق ماریا گیا یہ حق کدو ملنا ہے وہ جدو بسان کے اندر بیٹھ کے یہ چاواں پلانی ہوئے گی؟ جہاز آدمی دی ہوئے گی اے بڑی اچھی بن جانی ہے قسم خدا دی کر کے آنا مسلمان دیا بہنوں یہ درد یاد رکھ لے درخا کے، کپڑے سی کے گزارا کرسی درخوارا سن پر اپنی بغیر کبارا نے سر کر وہاں بھی گو دے جان والا پاپا فرید او نا دی والا، ہوتا سی وہ دچ والا میرے علی دا ہجویری ہاسلورا ہوتا جو ہے نا سجنا دل تو بولو نا سال ہار سجنا یہ درمیش مسلمانوں دیا, دیا واسطے مسلمانوں دینا واسطے آئیڈیل نمونہ یاد رکھنا کافرت نہیں فلمی کجریاں نہیں واسطے کردار سینک تکلیفیب برداشت کی او حیا والی او وفادار سا پاک سلام اللہ بارے مولا ج بارے آلہ حضرت فرماندہ بے اجازت نہیں چی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں کدر اہل پائے ذرا بولو نا سبحان اللہ کرنا اوچی بادل بولو نا اللہ علامہ اقبال فرما کر دے درویشے پیری ہزار امت بے میرد تو نہ میری باش پناہ شو عزی کے در آغوش شبیرے بگیری مائ بال فرما ہے او مسلمان جی دی یاد رکھ لو ایک گل دسنا وا اگر پندے درویشے پذیری ایک گل یاد کر لے درویشی اگر پندے درویشے پذیری ہزار امت بمیرد توں نہ میری جگ مر جائے گا پر تینو موت نہیں آئے گی تو نہیں مرے گی جگ مر جائے گا پر تو نہیں مرے گی, مر نہیں مرے گی کی کرنا اے فرمایا بتول باش بن ہاشو ادی ہسر زمانے دی اک تو بتول پاک وانگ جا کی ہوئے گا کہ تر آغوش شبیرے بگیری ری گو دردر بھی شبیر ورگے شیر آن گئے حسین ورگے آن گئے حسین ورگے شیر تیری گو در حسین مر شیر آن دی کر آن گئے خدا وہ جڑے بےغیرت او مال دی خاطر اس طرح پر جڑے غیرت والے ہوتے ہیں وہ او سر کٹانا بے جان دے نے شیر بھی جانتے ہیں پر سر چکا جان جانتے جملہ بولن لگی گل مکانی بولونا سبحان اللہ, اللہ مقبال مسلمان کی تھی بہن نسیحت کر رہا اور نسیحت فلمی کجری کرنا نا مسلمان دی تھی واسطے نہیں کافر دشمن سی دیا مسلمان نا دیا قرآن اٹھا دے دے دا دا کے فرمان توجوان فلم کھلتی ہے گانا ہے بند ہو فلم مسلمان تیو ہندے نے ہوں دی اکھ لگتی ہے آخری میں سو جاؤں میں سو کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے آنکھ سلے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے آنکھ سلے ال تے کہتے آخری گل گل مک جانی ہے فرمایا مسلمان دی دھی تنوا دی شان کا پتہ ہی نہیں بازار میں رلن تیری شان نہیں فلموں کے اندر نچن تیری شان نہیں تیری شان کیا ہے تیری آواز سوز گمر کا نگ جاندہ سوز پری آواز نال بدلی ہاں تو لک جا زمانے کی پھر تو قرآن پڑھے گی عمر دے سجنا او شادیاں شادی نچ نچ کے اپنا جسم غیرانوں مخان والیوں آن مہندی ہودر وے گلیاں بازار دے چکر ہو گلی دا چوڑا چمار اس طرح تک نا جیڑی ہزار نے, نے, نے مناسب کر دیئے اللہ تعالیٰ دی فيلال الاسلامی مناسبہ اللہ تعالی